سیونٹی نائن ہے غالباً ایکم اسی یہاں تک ہم نے سبق پڑھ لیا تھا اِلَّا مانی إلا أمیون لا إلا مانی إلا یہاں تک غالبا سبق ہو گیا تھا اس سے آگے ہم نے سبق کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فويل للذین يكتبون الكتاب بأیديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به لِيَشْتَرُوا بِهِ فَمَن قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا الله جَلَّ شَأْنُهُ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ شَنَاط دہم کا اللہ ذکر فرماتے ہیں نو نمبر شناعت اللہ نے ومنہم امیون یہ بیان فرمائی تھی یہاں سے شناعت دہم کا نہم کا یعنی نہم جو کہ نو نمبر شناعت ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں و قار الم النار یہاں سے شناعت دہم کا ذکر اللہ رزت فرماتے ہیں یہودیوں کے اندر عوام کے اندر تو اس طرح برائیاں ہوا کرتی تھی شناختیں تھیں لیکن ان میں کچھ علماء ایسے تھے کہ ان کے اندر بھی کچھ برائیاں کی اللہ رب العزت یہ ان علماء کی برائی کو ذکر فرما رہے اور علماء نے اپنے ہاتھ سے تورات کے حکم کو لکھ کر تبدیل کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جو اصل مسئلہ ہوتا تھا کچھ ہوتا تھا انہوں نے تیسے لے کر سامانیہ قلیل لے کر امیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حکم چینج کرتے تھے بدل دیتے تھے اور اس سے پیسے کماتے تھے تو یہ ایک شناعت تھی ان کے اندر ایک برائی تھی اللہ رب العزت اس برائی کا ذکر فرماتے ہیں اور یہ جو علماء کے اندر یہ برائی تھی اس برائی کی وجہ سے کافی سارے لوگ گمراہ ہو جاتے تھے کیونکہ یہود میں جو ان پڑھ لوگ تھے یہ تو صرف اور صرف امانی پہ چلتے تھے اللہ امانی یا کو مانگ کرتے تھے علماء پر جو علماء کہتے تھے اس کو مانتے تھے علماء سو اور جو ان کو امیدیں دلائی جاتی تھی تو انہی امیدوں, امیدوں کو بنا پر وہ چلا کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ علماء سو جو ہے ہمیں جو بھی کہتے ہیں گیس درست کہتے ہیں اور ان کی باتیں صحیح ہے حالانکہ یہ علماء سو ہوتے تھے اور انہوں نے یہ کام سارے کے سارے پیسہ بٹورنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کرتے تھا اللہ رب العزت یہاں سے فوائل اللہ ایک الکتاب ابھی ان علماء سو کی جو برائی ہے اس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں یہ برائی نمبر نو ہے فوائل اللہ وائل جو ہے وعیل مفصرین لکھتے ہیں کہ وائل ایک وادی ہے جہنم میں۔ اور عربی زبان میں وائل ہلاکت کو بھی کہتے ہیں جو انسان جہنم میں جاتا ہے وہ ہلاک ہی ہوتا ہے اس کو کوئی راحت نہیں ملتی ہلاکت کی زندگی ہوتی ہے تو اللہ رب الج فرماتے فوائع ہلاکت ہے یا وہ وادی ہے جو جہنم میں بنی ہوئی ہے لل ان لوگوں کے لیے ان علماء سو کے لیے یکبون الکتاب اب عیدی ہم جو وہ کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کے احکامات کو اپنے مرضی کے مطابق لکھ کے اس کو چینج کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ہلاکت کی بات بتا دی یہ علماء اسو کا کام ہوتا تھا وہ حق میں خداوندی کو بدل کر اپنے نفس کے مطابق خواہش کے مطابق مسئلے کو بیان کر کے تو وہ پیش کرتے تھے پیسے لیتے تھے وب لحم یکسبون اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے ان چیز سے جو کہ وہ یہ کماتے رہیں پیسے لیتے رہے وہ پیسے جو کمائی انہوں نے کی ہے تو ان پہ بھی لانت ہے وہ بھی اس کے لیے بھی کیا ہے ہلاکت ہے وہ پیسے بھی ہلاکت میں گئے اور اسی طرح ان کی جو آمدنی تھی ہاں جی ان جو, جو کمائی تھی یہ ساری کے ساری یہ ساری کے ساری تباہی کا کیا ہی ذریعہ ہے اس میں کوئی کامیابی کوئی روشنی ان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تباہی کا کیا ہے سامان ہے جو انہوں نے اپنے لیے مہیا کیا تھا اللہ رب العزت اس کے بات فرماتے ہیں لَن تَمَسَّن النَّارُ إِلَّا <مَعْدُودَة> یہ شناخت دہم کا دس نمبر برائی کا اللہ رب الج ذکر فرماتے ہیں وقال المس صنع ایام محدود تو یہاں سے یہود ایک خوش فہمی میں مبتلا تھے اور علماء سو نے ان کو سمجھایا تھا کہ ہم تو سب اللہ کے لڈلے ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں ہرگز عذاب نہیں دے گا مگر وہ چند ایام جو ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی سامیری کے کہنے پر ان ایام کی سزا شاید ہمیں مل جائے باقی تو ہم سزا وار ہے ہی نہیں نہ اللہ نے ہمیں کوئی سزا دینی کیونکہ ہم تو اللہ کے بڑے قریبی اور بڑے لاڈلے ہیں تو اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا حالانکہ پن ان باتوں سے نہیں بنتی کہ صرف اور صرف انسان امید رکھ کے گمان بنا کر بیٹھ جائے اور اعمال میں پیچھے کچھ بھی نہ ہو بلکہ وہ انسان کو اطاعت کرنی چاہیے اللہ کے احکامات کا اور اللہ کے ساتھ وہ تعلق بنا کے رکھے تب یہ لاڈلہ ہوتا ہے تقوی اختیار کرے ان میں تو یہ چیزیں تھیں نہیں صرف عوام کو انہوں نے گمراہ بنایا تھا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں یہ ہم نے آپ کو لاڈلے بنائے ہوئے ہم کیا ہے اللہ کے لاڈلے ہیں لہذا اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دیں گے یہ ایک قسم کی گویا کہ انہوں نے صافزادگی کا کیا کیا دعویٰ کیا تو صاحبزادگی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان غلط فہمی میں اور خوش فہمی میں پڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو سب کچھ کسی کی وجہ سے ہمیں مل رہے ہمیں کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے یا اس بنا پر کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے بڑے نیک نیک کام کیے بڑے بزرگ تھے تو لہٰذا ہمیں نیک عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہی بزرگ ہمیں کام آئیں گے حالانکہ بات ایسی نہیں ہے ہر انسان اپنے کیے ہوئے کا کہ ہے کیا ہے جواب دہ ہے اللہ کے سامنے تو یہ عقیدہ جو ان کا تھا یہ خوش فہمی کی اللہ رب العزت اس کا رتھ فرماتے ہیں کہ یہ, یہ لے کر بیٹھے ہوئے اور اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے بقالو اور یہ کہتے تھے لن تمسنارو اللہ ایام مادودا ہمیں جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی ہمیں پہنچے گی نہیں مگر چند دن ایام مادودا جو ہے اور ایام مادودا وہ اشارہ کر دیا انہی ایام کی طرف جن دنوں میں انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی جب مثال صلاح السلام مناجات کے لیے اللہ کے بلانے پر کو ہی پر گئے تھے تو انہوں نے انہی ایام کا کیا کہا کہ شاید وہ ایام جو ہے وہ ہمیں عذاب کے ہم مستحق ہے جن دنوں میں ہم نے بچھڑی کی عبادت کی اس کے سوا تو ہم اللہ کے لڑ لے ہیں ہمیں تو اللہ کبھی عذاب سے مبتلا نہیں کریں گے ہمیں عذاب نہیں دیں گے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجیے ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمارے کہ ان سے کہہ دیجیے اتخذتم عند عد اللہ عہدہ پل اطخم یہ جملہ استفامیہ ہے کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد اگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا ہوا ہے آپ نے اس پہ دستخط کیا ہوا ہے یا اللہ کے ساتھ یہ عہد آپ کر کے آئے ہیں ہاں جی اگر اس طرح بات ہے کہ اللہ کے ساتھ تم نے یہ عہد لکھا ہوا ہے اور یہ عہد اللہ کے ساتھ تم نے کیا ہے اور اللہ نے تمہیں یہ بتایا کہ انہی ایام کے سوا ہم کوئی عذاب آپ کو نہیں دیں گے تو پھر تو بات یہ ہے کہ فلاں یخلف اللہ عہد تو کبھی بھی ہرگز کبھی بھی اللہ اپنے عہد کا مخالفت نہیں کریں گے تو تب تو تمہاری بات کیا ہے دوست ہے سو فیصد ہے تو واقعی تمہیں عذاب نہیں ملے گا یا یہ ہے کہ اللہ یا یہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ پر ما وہ باتیں لا تعلمون جو تمہیں پتہ نہیں ہے ایک ایک عمل کا اللہ پوچھے گا اس کی پوچھ گچھ ہوگی حساب کتاب ہوگا ہاں جی ان چیزوں کا یا تو شاید آپ کا علم نہیں ہے یا تم عہد کر کے آئے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم نے تو عہد تو نہیں کیا اللہ کے ساتھ تم کب اللہ کے پاس گئے تھے یا تمہاری ملاقات کب ہوئی تھی اللہ کے ساتھ لہٰذا یہ بات تو ہے نہیں یا یہ ہے کہ تم جانتے نہیں ہو تم بیوقوف ہو ٹھیک جی یہ صرف اور صرف تمہاری خوش فہمی ہے اور اس خوش فہمی نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہوا ہے اور تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو تو اللہ رب العزت نے اس طرح عقیدہ رکھنے سے ان کو منع فرما دیا تو فرمایا ام تقولون یا یہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ کے اوپر ہاں جی ما وہ بات لا تعالم جو تم نہیں جانتے ہو تو یہ بات تمہیں پتہ نہیں ہے ٹھیک نا جی تو یہ شاید تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا کرے گا ایک ایک بات کا تم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور تم سے وہ بدلہ لے لے گا اگر اس طرح حرکتیں تم کرتے رہو تو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں تو معاف نہیں کرے گا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا اس طرح عقیدہ رکھنے سے اس طرح خوش فہمی میں رہنے سے اللہ نے ان کو روکا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا من کا سب سی اتو خوفی اطوفی اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں مطلب یہ ہے کہ بلا یہ جو کہتے ہیں کہ لن تمسن اللہ راہ یا مما اللہ فرماتے ہیں بلا ایسی بات نہیں ہے کیوں نہیں یعنی جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی جہنم کی آگ ان تک پہنچ جائے گی فارمولہ یہ ہے من کا سر اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے جس نے برا عمل کیا وہ ہاتھ ادبی خاطی اور اس کی برائی نے اس پہ احاطہ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی غالب آ گئی اس کے نیتوں پر اتنی برائیاں اس نے کی کہ اس کی نیکیوں کا بیج میں پتہ ہی نہیں چلتا برائیاں زیادہ ہے جو میزان کا پلہ ہے وہ برائیوں کا وہ باری ہے جو نیکیوں کا ہے وہ ہلکا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہاتھ ادبی اس کے خطاؤں نے اس کی برائیوں نے اس پہ احاطہ کر رکھا ہے وہ غالب ہے وہ زیادہ ہے وہ وزنی ہے اگر جس کے ساتھ یہ معاملہ نکلا جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اور برائیاں وزنی ہوں گی اللہ فرماتے فو کا صاحب پھر تو اللہ کا قانون یہ ہے اللہ کی لا یہ ہے کہ یہ لوگ اصحاب النار ہے یہ جہنم والے ہیں ان کو ضرور آگ گیر لے گی ہم فیح خالدون اور یہ لوگ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اس دوزخ کے کیا ہوں گے باسی ہوں گے یہ رہنے والے ہوں گے اور یہ لوگ اس دوزخ میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کبھی ان کو نکالے گا نہیں اللہ ہمیشہ کے لیے ان کو اس جہنم میں ڈالے گا کہ لوگوں کو جن کے اعمال نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں اور نیکیوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا تو اس طرح لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ قانون رکھا ہوا ہے تو لہٰذا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہم لڑ لے ہیں پن پر ہم بچ جائیں گے اعمال تو پیچھے ہے کوئی نہیں جب نہیں ہے تو یہ لاڈ لپن وہاں کام نہیں آئے گا اللہ کا لڈلا وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ کے ساتھ اس نے معاملہ درست رکھا ہو اور اس نے تقوی اختیار کیا ہو اور اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کافی موجود ہو یہ وہ لاڈلہ ہے اللہ کا صرف اور صرف کہنے پر یا نصب کے بنا پر یا اس پہ فخر کرنا کہ میں نبی کے اولاد میں سے ہوں یا انبیاء کا جو سلسلہ چلا ہے سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر چلا ہے. یہ چیز کارآمد نہیں ہے اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم وسلم نے فرمایا تھا اے بنت صدیق کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں صدیق کی بیٹی ہوں نبی کی بیوی ہوں روز قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو جواب دینا بڑا مشکل ہوگا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں اللہ رجو فرماتے ہیں حساب یہ سیر اللہ تو آسانی سے حساب کریں گے اللہ کا یعنی اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ آسانی کا ہے آپ تو ہمیں ڈرا رہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب بڑا مشکل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنتی صدیق وہ جو آسانی والی بات ہے وہ اللہ کی درگزر کی بات ہے جس سے اللہ درگزر کرنا چاہے جس کے ساتھ اللہ تسامح کرنا چاہے تو اس آدمی کے بارے میں پھر حساب کتاب آسان ہوگا اگر اللہ نے جس کے بارے میں تسامح نہیں کیا اور اس کے ساتھ ٹیک ٹیک حساب کرنا چاہا اس کی پھر خیر نہیں ہے اس وجہ سے اس دن کے لیے کیا کریں تیاری مم. کر کے رکھے اور نہ میں آپ کو چھڑوا سکتا ہوں اور نہ آپ کے ابو آپ کو چھڑوا سکیں گے کیونکہ انسان وہاں اپنے اعمال کے ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے کسی نے کسی کو کوئی نیکی نہیں دینی روز اقامات میں چاہے وہ کوئی بھی اس کا لگتا ہو رشتے میں محبت میں دوستی میں کوئی بھی ہو لیکن کسی نے کسی کو ایک نیکی زارا برقی نہیں دینی لہذا نیکی بڑی مہنگی پڑے گی وہاں ایک ایک نیکی کا بڑا قیمت ہوگا تو اس وجہ سے اللہ رض فرماتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے جن انہوں نے ساری کے ساری برائیوں میں گزاری اور اس کی زندگی پر برائی حاوی ہے اور احاطہ کر رکھی ہے اس نے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد یہ تا انذار یہود کو خوش فہمی میں نہ رہیں بدگمانیوں میں اس طرح خوش گمانی میں نہ رہیں بلکہ اعمال کی کیا ہے ضرورت ہے یہ انذار تھا یہود کو اللہ رب العزت نے یہود کو کہا کہ سیدھے رہے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت بشارت پیش کرتے ہیں کس کے لیے مومنین کے لیے جو لوگ ماننے والے ہیں نیک اعمال کرنے والے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے بشارت کیا کیا ذکر کیا جہاں بھی اللہ رب العزت انضار ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد بشارت کا ذکر ضرور فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ول دینا وہ لوگ جو مومن ہے ایمان لائے ہوئے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں ایمان کے بعد عمل صالح یہ ضروری ہے لازم ملزوم ہے صرف اور صرف ایمان کارآمد کا نہیں ہے ہاں اس وقت اگر ایک انسان ایمان لے آئے فلیمہ پڑے اور مر جائے پھر تو وہ کامیاب ہے اسی طرح کئی لوگ ایمان لانے کے بعد جہاد میں شہید ہو گئے فوراً تو وہ تو کامیاب لوگ کیونکہ ان کے اوپر اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ابھی لاگو نہیں ہوئے ان کو وقت ہی نہیں ملا عمل صالح کرنے کی جس کو وقت ملا ہے ایمان کے بعد عمل صالح کرنا یہ ضروری ہے اور عمل صالح کیا انہوں نے تو ان کے لیے کیا بشارت ہے اولا کا صاحب اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس طرح لوگ یہ صاحب الجنہ ہیں یعنی یہ جنت والے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت میں رہائش دیں گے یہ جنت کے باسی ہوں گے جنت کے رہنے والے ہوں گے ہاں جی ایک انسان سوچتا ہے کہ چلو اللہ نے جنت دے دی جنت میں رہنا ہے تو شاید خدشہ ہے کہ یہ چند دن کی مہمانی ہے بعد میں اللہ ہم سے یہ چین لے گا لے لے گا پھر رہیں گے ہم کیونکہ انسان جنت کو دنیا کی چیزوں پہ قیاس نہ کرے کیونکہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں یہ اللہ جتنی بھی چیزیں انسان کو دے دیں یہ فانی ہے رہنے والی ہے یا گورنمنٹ کسی جاب کے بنا پر آپ کو بہت کچھ دے دیتا ہے گاڑی دے دی اسے نے ڈرائیور دے دیا بنگلہ دے دیا اس میں آپ رہ رہے ہیں مزے کر رہے جب آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے آپ ریٹائرڈ منڈ حاصل کرتے ہیں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ساری دی ہوئی چیزیں گورنمنٹ آپ سے لے لیتی ہیں پھر اس وقت انسان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے انسان پریشان رہتا ہے ٹھیک ہے نا جی پھر اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اس کے بچے جس طرح اچھے گھروں میں پلے ہو پھر وہ معمولی گھر میں رہائش نہیں پسند کرتے ہیں. سب کے لیے پر پریشانی بن جاتی ہے لیکن جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے جس کو جنت الاٹ کیا اس کو جنت دے دیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم فی ہدون یہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں اللہ کبھی ان کو نکالے گا نہیں ان کو کبھی پریشان نہیں کرے گا تو یہ اللہ ہی کر سکتا ہے یہ اللہ کی ذات کی کیا ہے مہربانی ہے جس کو اللہ جنت نئے جگہ دے دیتا ہے جنت کے درجات دے دیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اللہ ہم سب کو یہ چیزیں نصیب فرمائیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وحید اخذنا میسا قبنی اسرائیل لا تعبدون إلا اللہ تعبدون اللہ وبیل والدین احسان یہ یہودیوں کی گیارہ نمبر پہ جو برائی تھی اس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے ویساخ لیا تھا عہد لیا تھا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے ماں سے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کریں گے ایک تو یہ لیا تھا دوسرا وعدہ ان سے یہ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے والدین کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے اور تیسری بات یہ تھی کہ ذلقربا کے ساتھ کہ تمہارے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے اور اچھے طریقے سے رہن سہن اپنانا ہے تیسری بات اللہ نے یہ کی تھی والنا مسکین کا تم نے خیال رکھنا ہے مسکینوں کے ساتھ احسان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے ان کا خیال رکھنا ہے چار نمبر پہ والمساکین یہ بات اللہ نے ان پر عہد میں لیا تھا کہ مساکین کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے یہ تمہارے اوپر حقوق ہے ان لوگوں کی اور پانچ نمبر پہ وقول الینا سے حسنا لوگوں سے جب بات کریں تو اچھی بات کیا کریں چھ نمبر پہ اللہ نے یہ عہد دیا تھا واقب السلح تم نماز قائم کیا کرو سات نمبر پہ وعت الزکا اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے زکا تطا کرو اللہ فرماتے ہیں یہ ساری سات چیز چیزوں کی میں نے عہد تم سے لیا تھا اور عہد لینے کے بعد تم دوڑ گئے ہو. تم نے دور لگا لیا ان باتوں کی طرف تم میں سے بہت تھوڑے سے لوگ آئے جنہوں نے ان معہودہ چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جو کہ تم نے عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ تم میں سے بہت کم لوگوں نے اس پر عمل کیا اکثریت تمہاری اس ان باتوں سے بھاگ گئی اور تم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور تم ایراض کرتے تھے ان چیزوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم تو مورز ہو تم تو ایراض کرنے والے ہو تو لہٰذا یہ تمہارے اندر کیا تھی یہ برائی تھی یا تو یہ ہے کہ یہ بات تھی کہ شروع میں اللہ سے عہد نہ کر لیتے وعدہ نہ کر لیتے جب تم وعدہ کر چکے ہو تو پھر اس وعدے کو نبھائے اس وعدے پہ آپ عمل کریں لیکن تم نے اس وعدے پہ عمل نہیں کیا اس وعدے کو نہیں نبھایا تو اس سے آپ بھاگ گئے اور دوڑ لگائی تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس بری خسلت کی کیا یہاں ذکر فرماتے ہیں جو کہ یہ خصلت بری خسلت نمبر گیارہ ہے اللہ رب الج فرماتے ہیں وہی رزنہ میتا بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے عہد عہد سے مراد پکا وعدہ پکا عہد لیا کس بات پر کس بات پر لا الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے کیونکہ پہلے تم یہ حرکت کر چکے ہو اللہ کے سوا تم نے ایک بچھڑے کی عبادت کی تھی ایک معمولی سانگری کے کہنے پر جو کچھ کہتا ہے تم اس کے پیچھے چلے جاتے ہو لیکن میرے ساتھ پورا پورا وعدہ کریں کہ آئندہ تم نے کسی کی اللہ کے ماں سوا عبادت پوجا نہیں کرنی اس کے بعد وبیل والدین احسان دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے اور یہ وعدہ تم نے کیا تھا کہ تم کرو گے والدین کے ساتھ اچھا سلوک ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کریں گے ان کی بید بھی نہیں کریں گے اور اسی طرح وزیر قربا تیسری بات کا وعدہ یہ تھا کہ تم اچھا سلوک کرو گے رشتے داروں سے بھی چار نمبر پہ ولیطامہ چار نمبر پہ بات یہ تھی کہ تم یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں گے والمساکین پانچ نمبر پہ مساکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں گے چھ نمبر پہ بات یہ تھی جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا بقول سے حسنا کہ تم لوگوں کے سامنے بلائی کی بات کیا کریں گے برائی کے نہیں بلکہ ہر بلائی کی بات تم لوگوں کے ساتھ کہا کرو گی اس کا وعدہ تم نے کیا تھا اور ساتھ نمبر پہ بات یہ تھی و عقیب اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا تم نے تم سے کہ تم نماز کو قائم کرو گے نماز کا قائم کرنا نماز کی ادائیگی کی طرف اشارہ ہے اور وہ بھی آداب اور اس کے لوازمات کے ساتھ وہ آت زکات آٹھ نمبر پہ بات یہ تھی کہ تم زکات دیا کریں گے زکوات کے دینے کا تم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ آپ ہمیں مال دیں گے تو ہم آپ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ کا حق جو کہ سالانہ بنتا ہے ڈھائی وہ ہم ادا کریں گے اس کے وعدے کیے تھے اللہ کے ساتھ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں تمہی تم مگر پھر تم میں سے تھوڑے لوگ باقی رہ گئے باقی سب کے سب دوڑ گئے اور سب نے منہ پھیر لیا ان باتوں پہ عمل کرنے کے بجائے بدعملی شروع کر دی تم, تم تولی تم کہتے ہیں پیچھے ہٹنا تم پھر پیچھے ہٹ گئے ہو ان باتوں پر عمل کرنے سے اللہ خلی کو مگر کچھ بڑے توڑے سے لوگ تھے جو تم میں تھے اور اس پہ عمل کرتے رہے اور اس ان وعدوں پر وہ برقرار رہے وہ برابری تھے لیکن اکثریت تمہاری نافرمان نکلی اللہ فرماتے تم اور ازوم اور تم اراض کرتے تھے یعنی ان چیزوں سے تم نے کیا کیا اعراض کیا اعراض کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدے تم نے اللہ سے کیے تھے ان وعدوں پر عمل کرنے کے بجائے تم نے بدعملی شروع کر دی تو یہ تمہارے اندر ایک بری خسلت تھی اللہ نے ان کی کیا کی یہ بیان کی اس کے بعد بارہ نمبر جو خسلت ہے وہی اخذ نہ میساک لا لاتفیکون دما اکم ولاۃ خریجون انفوس اکم یہ اللہ رب العزت بارہ نمبر پہ جو شناخت ہے ان خصلت ہے اس کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں یہ انشاءاللہ پھر کل سے پڑھیں گے اللہ رب العزت ہم کو بھی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں